دل کی تاریخی میں نورے دین سے ہو روشنی کامیاب کام, جاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی واہ حق کا نور بھر کے اپنے کلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوجے دنیا بھی اخروی جس جے احکام میں آئیے سنیے دل سے قران و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسالین وعلى آله و أصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع باللته أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوه كانه ولي حميم وما القاع الصَبرو ومایلاقہ الحز ناظیم ربض الجلال قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں اچھائی اور برائی اخلاق حسنا اور برے اخلاق یہ کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ کسی دوسرے کے برے انداز میں برے انداز کے جواب میں اچھا انداز اختیار کیجئے کسی کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کے جواب میں حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کے دشمن بھی آپ کے گہرے دوست بن جائیں گے وَمَا إِلَّا اللّی نصابرو لیکن یہ حسیت اور یہ مقام انہیں ملتا ہے جو صبر کا دامن تھامنے والے ہوں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والے ہوں اپنے نفس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لینے والے ہوں انہیں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے ومایولہ الزو حضی نظیم اور جن کو یہ چیز حاصل ہو جائے وہ دنیا کے بہت بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ربعض جلال نے ہمیں انسان کو پیدا کیا اور انسان کے خمیر میں انسان کے مزاج میں عجیب و غریب اور متضاد چیزوں کو جمع کر دیا یہ انسان ایک ہی نفس کا مالک ہو کر ایک ہی دل کا مالک ہو کے محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے پیار بھی کرتا ہے ڈانٹتا بھی ہے غصے بھی ہوتا ہے اور ہمدردی بھی کرتا ہے کسی کا مال لوٹتا ہے اور کسی کو اپنا مال دیتا ہے کبھی کسی کی جان لیتا ہے اور کبھی کسی پہ جان سر ہو جاتا ہے یہ انسان کا عزی عجیب مزاج ہے متضاد مزاج ہے اور یہی انسان کا امتحان ہے رب جلال نے انسان کو یہ متضاد چیزیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے مجھے دکھاؤ تم کیسے اچھے انسان ہو اگر تم ان چیزوں کو اعتدال میں رکھ سکو ان چیزوں میں توازن قائم کر سکو اپنے نفس کو لگام دے سکو تو پھر تم میرے نزدیک بھی بہت محبوب انسان ہوں گے اور تمہیں دنیا میں لوگ بھی محبت کریں گے تمہیں عزت دیں گے احترام دیں گے لیکن اگر تم نے ان چیزوں میں توازن قائم نہ کیا اعتدال قائم نہ کیا جہاں محبت کرنی تھی وہاں نفرت کی جہاں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی تھی وہاں پر ظلم اور زیادتی کی جہاں پیار سے کام لینا تھا وہاں ڈانٹ سے کام لیا تو تمہارا دنیا کا نظام بکھر جائے گا تمہاری عزت نہیں رہے گی لوگوں کے دل میں تم کوئی مقام نہیں پا سکو گے دنیا میں وقار حاصل نہیں کر سکو گے اس لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرو ان تمام چیزوں کو اعتدال میں رکھ کر پھر اپنی زندگی گزارو تو یہ سب چیزیں تمہاری ضرورت ہیں دنیا کی زندگی میں نفرت بھی چاہیے محبت بھی چاہیے غصہ بھی چاہیے نفرت بھی چاہیے سب کو چاہیے لیکن اس کو استعمال کرنے کا معاملہ ہے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے رب ضو نے ایک تو اپنے دین کی شکل میں دین کی تعلیمات کی شکل میں ہمیں ہدایت دی ہیں کہ تم اپنے نفس پہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہو اور پھر رب ضو نے انسان کو عقل دی ہے اگر دین اس کے پاس نہیں ہے وہ دین سے نہ آشنا ہے عقل دی ہے حکمت دی ہے اس کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کس انداز میں دنیا میں رہنا ہے میں نے اپنی ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر ایک مومن رب کی تعلیمات کے مطابق عقل اور دانش کے مطابق اور حکمت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی احترام پیدا ہوگا اسے وقار ملے گا پیار ملے گا اللہ کی محبت ملے گی یہ اللہ کے ہاں معزز ہوگا مقرب ہوگا اور محبوب ہوگا اور روزہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم نے ان تمام اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا ہے جہاں غصہ کرنا ہے وہیں غصہ کرو جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں غصہ نہیں کرنا ہے یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہے تم سے لڑتا ہے تمہیں گالی دیتا ہے تمہاری توہین کرتا ہے تمہاری تحقیر کرتا ہے روزے کی حالت میں تم نے اسے یہی کہنا ہے کہ انی سائمن میرا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں میں تمہاری بری باتوں کا جواب برے انداز سے نہیں دے سکتا میں اگر زبان کھولوں گا تیرے لیے تو یہ زبان کھولوں گا اللہ اسے ہدایت دے دے اسے گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پہ لے آئے روزہ روزے دار کسی کو دعا دے گا بد دعا نہیں دے گا گالی کے جواب میں گالی نہیں دے گا اسے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرے گا یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے نفس کو لگام دینی ہے تمہارا دل چاہتا ہے کسی کام کرنے کو لیکن رب کہتے ہے کہ نہیں اس لمحے میں ان اوقات میں تم نے یہ کام نہیں کرنا تم نے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے حبت نہیں کرنی ہے چولی نہیں کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی ذاتی کے نہیں کرنی ہے تو رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ روزہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے اپنے نفس کو لگام دینے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے اور آج کی ہماری زندگی میں جب ہم نگاہ دراتے ہیں تمہارے سبھی مسائل کی بنیاد یہی غصہ ہے جذبات سے باہر ہو جانا آپے سے باہر ہو جانا غصے میں آ کے وہ بات کہہ دینی وہ کام کر دینا جس سے بنا بنایا گھر ٹوٹ جاتا ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں تمام فطروں کی بنیاد یہ انسان کا غصہ ہے جب غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اپنی گھر کو برباد کر دیتا ہے بیوی کی کسی بات پہ غصے ہو کے فوراً طلاق دے دی اور طلاق بھی ایک نہیں تین طلاقیں دے دی جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر کو راستہ ڈھونڈتا ہے ہمارا گھر برباد ہونے سے بچ جائے ہمارے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں ہمارے گھر کا سکون تباہ نہ ہو جائے پھر راستے ڈھونڈتا ہے لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت تھا جذبات پہ کنٹرول کرنے کا تقاضا تھا تب جذبات پہ کنٹول نہیں کیا چھوٹی سی بات پہ غصے میں آیا بیوی بی کو طلاق دے کے اپنے گھر کو برباد کر دیا یہاں تک کہ بعض اوقات انسان غصے میں آکے کے اپنے بھائیوں کا خون بہا دیتا ہے قتل کر دیتا ہے اور یہ چیز آج کے دور میں نہیں یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا ہمارے جدی امجد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے حاب، حابیل اور کابیل نے یہ کیا, کیا تھا کابیل اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکا اور جب اس کے جذبات کی اس کی خواہشات کی تکمیل نہ ہوئی اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا یہ جب انسان سوچتا ہے تو پھر صحیح فیصلہ کرتا ہے لیکن غصے کی حالت میں انسان کی عقل اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جب غصہ آئے تو پھر اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں لیٹے ہیں تب بھی غصہ رہا ہے اٹھ کے باہر چلے جائیں وہ جگہ چھوڑ دیں پانی پی لیں چہرے کو دھو لیں غسل کر لیں اس لیے کہ یہ سب گرمی یہ آگ شیطان کے لگائی ہوئی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کیجئے جب آپ غصے کو ٹھنڈا کر لیں گے پھر سوچیں پھر فیصلہ کریں غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ اور کوئی بات نہ کریں یہ فتنے کا باعث ہو سکتی ہے یہ انسان کو شریعت نے بھی غصے پہ کنٹرول کرنے کی تعلیم دی ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے فرمایا کہ لا تک غصے میں نہ چند دن بعد پھر آتا ہے اللہ کے نبی کو نصیت کیجیے کہا لا تک وہ سمجھتا تھا کہ یہ بات معمولی ہے تیسری بار پھر آیا پھر کہا مجھے نصیحت کیجیے کہا لا تک ضب غصہ نہ کیا کر وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو میں یہ سمجھ گیا کہ میرے سارے شر کی بنیاد غصہ ہے میرے جو بھی شر ہیں نقصانات ہیں خرابی ہیں سب کی بنیاد یہ شر, یہ غصہ ہے اور غصے پھر کنٹرول کر لیا جائے تو پھر بہت سے فتنی برائیاں انسانوں سے بچ جاتا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان میں اکھاڑے میں پچھاڑ دے اسے نیچے گرا دے بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے اپنے نفس پہ قابو پا لے جیسے بے قابو نہ ہونے دے وہ بہادر ہے لیکن جو شخص اپنے نفس پہ اپنے جذبات پہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا وہ کسی اور کو بچھاڑ بھی دے ایک نیچے بھی دے وہ بہادر نہیں ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ غصے کا جو گونٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے جو مسلمان اسے پی لے غصے کا گونٹ پینا رب ذوالجلال کو بہت ہی پسند ہے غصہ آئے اسے پی جائیں اسے دبا دیں غصے کو باہر نہ آنے تھے اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے جی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو غصے پہ قابو پا لے غصے غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال سکتا ہے انتقام لے سکتا ہے لیکن پھر بھی جذبات پہ قابو پا کے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے رب الجلال قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اس کی عزت افزائی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ, مجھ سے ڈر کر اور میری رضا کے لیے غصے پہ, جذب... غصے پہ جذبات پہ قابو پایا اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا آج میں سے یہ انعام دے رہا ہوں یہ حوریں کھڑی ہیں جس حور کو چاہے انتخاب کر لے یہ اس انعام میں ہے کہ اس نے غصے کو پی لیا تھا اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے خوشیاں ملتی ہیں مسرتیں ملتی ہیں لیکن جب ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتے تو حالات بگڑ جاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کا واقعہ ہے ان کا مدینے میں ایک باغ تھا ان کے باغ کے ساتھ ہی حضرت معاویہ کا باغ تھا جب وہ پوری خلافت اسلامیہ کے حکمران تھے ایک دن حضرت معاویہ کے باغ کے جو ملازم تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے باغ میں آ جاتے ہیں انہیں غصہ آتا ہے کہ یہ میرے باغ میں کیوں آئے اور یہ جب بار بار آنے لگے وہ سب بڑھ گیا اور خط لکھتے ہیں حضرت معاویہ کو من عبداللہ بن عبداللہ ابن زبیر الام معاویہ ابن ہند آقلاۃ القبات کہ عبداللہ بن زبیر کی جانب سے معاویہ کی جانب وہ معاویہ جو اس ہندہ کا بیٹا ہے جو انسانوں کی جکر کھانے والی اس انداز میں غصے کے ساتھ مخاطب کیا اور پھر کہا کہ تمہارے باغ کے ملازمین میرے باغ میں بار بار آ رہے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں انہیں روک لو اگر تم نے اپنے ملازموں کو نہ روکا تو میرا پھر تمہارے ساتھ ایک جنگ ہوگی لڑائی ہوگی جب یہ خط ملتا حضرت معاویہ کو تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زبیر کا خط آیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے وہ حکمران ہیں خلافت اسلامیہ کے فرمروا ہیں تو درباری لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں وہ ایک عام آدمی ہیں آپ ایسا لشکر بھیجیے جس کا ایک سرا مدینے میں ہو اور ایک سرا دمشک میں ہو اسے حکم دیجئے کہ عبداللہ بن زبیر کا سر اتار کے لے کے آئے کہتے ہیں نہیں یہ کو اسلوب نہیں ہے کسی غصے کے جواب میں غصے کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کے خط کا جواب دیتے ہیں میں معاویہ تھا الع عبداللہ ابن زبیر ابن اسما ذاتی نتاقین کہ میں خط لکھ رہا ہوں معاویہ عبداللہ بن زبیر کو جو حضرت اسما کے بیٹے ہیں جن کا اعزاز تھا کہ وہ ذات النتا کے نام سے معروف تھی اور پھر کہا کہ اے عبداللہ اگر تیرا اور میرا جھگڑا اس ساری زمین کے بارے میں ہوتا تو کہتا زمین میری ہے میں کہتا زمین میری ہے تو میں بغیر کسی جھگڑے کے یہ زمین تمہیں دے دیتا لیکن جھگڑا زمین کا نہیں ہے جھگڑا باغ کا ہے اگر یہ میرا باغ مدینے سے لے کے دبش تخت ہوتا تب بھی میں باغ تمہیں دے دیتا ہوں. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرا یہ باغ جو مدینے میں ہے تیرے پڑوس میں ہے یہ باغ بھی اور اس باغ کے سارے ملازم سارے غلام تیرے ہیں ان قبضے میں لے لو وہ غصے کا جواب محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دیا جب یہ خط ملتا عبداللہ بن زبان کو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں نے کس سخت انداز میں غصے کے ساتھ خط لکھا اور اس نے کتنی محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ احترام کے ساتھ جواب دیا دل میں غصہ تھا وہ سارا غصہ محبت میں تبدیل ہو گیا فوراً نہیں مدینے سے روانہ ہوتے ہیں دمشق جاتے ہیں حضرت معاویہ سے ملتے ہیں ان کے سر کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاویہ اللہ تمہیں ہمیشہ قائم رکھے تیرے اندر جو حلم کی صفت ہے تیری یہ خوبی حلم کی جو ہے اس نے تو یہ قائم رکھا ہے تجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ آئے تو ساری حکومت کا خلیفہ ہے اور خود مران ہے یہ جذبات پہ کنٹرول کرنا غصے کے جواب میں محبت اور پیار سے بات کرنا یہ انسان کے اخلافات مٹا دیتا ہے جھگڑے ختم کر دیتا ہے نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے آنف ایک عرب سردار گزرا ہے اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حلیم تھا بردبار تھا یہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا تھا لوگوں نے بہت کوشش کی ایسی باتیں کر کے کہ انہیں غصہ دلائے لیکن کبھی انہیں غصہ نہ آتا اپنی قوم کے حکمران تھے اور حکمران مورخین لکھتے ہیں کہ اگر احنف کو غصہ آ جائے تو احنف نہیں اس کی قوم کی ایک ہزار تلواریں حرکت میں آ جاتی تھیں کہ ہمارے رشتے کو غصہ آیا ہے اب وہ جو کہے گا ہم کریں گے لیکن یہ حلیم تھا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اہنف آپ کی والدہ بیوہ ہو گئی ہیں آپ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے میں آپ کی امی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب یہ بات آپ خود سوچیے کہ کوئی آ کے ہماری ماں کے بارے میں کہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو جذبات کیا ہوں گے غصہ کیسا ہوگا عارف کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میں تیرا خیر خواہ ہوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میری ماں بڑی عمر سیدھا ہے اس عمر میں اس سے شادی کرو گی تجھے کو فائدہ نہیں ہوگا تجھے راحت نہیں ملے گی وہ تجھے سکون نہیں دے سکے گی اس لیے تم کسی جوان عورت سے شادی کر لو میری ماں سے شادی کی ات... کا ارادہ ترک کر بڑے اچھے انداز سے جواب دیا غصے کا اظہار نہیں کیا اور جب کسی بھی آدمی میں یہ چیز آ جائے حلم پیدا ہو جائے بردباری پیدا ہو جائے وہ غصے کے جواب میں محبت اور پیار کے ساتھ نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ لے تو ساری نفرتیں اور غصہ ختم ہو جاتا ہے نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں رحمت کائنات بھی جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بیچے گئے تھے ان کا اسوا بھی یہی ہے زید بنسانہ ایک یہودی سردار تھے انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو کچھ قرض دیا ضرورت تھی قرض دے دیا اور طے کر لیا کہ فلاں تاریخ تک یہ قرض واپس ہو جا کریں گے لیکن وہ اس وقت سے چند دن پہلے آ جاتا ہے اور آ کے لڑتا ہے کہ تم نبی بنے بیٹھے ہو لوگوں کو تعلیم دیتے ہو قرضوں کی ادائیگی کی تمہارا خاندان ہی ایسا ہے تم بھی اور تمہارے جدی امجد عبد مطلب بھی ایسے تھے لوگوں سے قرض لے لیتے تھے ادا نہیں کرتے تھے اس انداز میں غصے کے ساتھ بات کے آپ نے فرمایا کہ اعزید ابھی میرے قرض کی ادائیگی میں چند دن باقی ہیں ابھی ٹائم نہیں آیا جب وقت آئے گا میں ادا کر دوں گا کہا کہ نہیں تم نے ادا نہیں کرنا ہے تمہارا کام یہی ہے عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور زائد کیا کہہ رہے ہو تمہاری گردن اتار دوں گا آپ نے کہا عمر نہیں ایسے موقعوں پہ آگ نہیں لگاتے ہیں تیلی نہیں لگاتے ہیں ایسے موقعوں پہ معاملات کو سنبھالتے ہیں سنوارتے ہیں تم مجھے کہو کہ جب کسی سے قرض لو تو قرض کی واپسی اچھے انداز سے کیا کرو اسے کہو جب کسی کو قرض دو تو قرض کی واپسی کا مطالبہ اچھے انداز سے کیا کرو اسے بھی سمجھاؤ مجھے بھی سمجھاؤ مجھے یہ کہو کہ قرض جب کسی سے لو تو اچھے طریقے سے واپس کیا کرو اسے کہو کسی کو قرض دو تو واپسی کا تقاضا اچھے انداز سے کیا کرو جب آپ نے اس انداز میں اس کے غصے کا جواب دیا تو زید بن انسان یہودی سردار کہتے ہیں کہ میں نے میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں صرف میں نے آپ کا امتحان لینے کے لیے سب کچھ کیا ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہے اس کی یہ یہ نشانیاں ہیں میں ساری نشانیاں دیکھ چکا ہوں آپ میں موجود ہیں ایک نشانی یہ تھی کہ نبی ایسا ہوگا اس کے ساتھ جتنی زیادہ بدتمیزی کی جائے بد اخلاقی کی جائے اتنا ہی وہ نرم ہو جاتا ہے میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میں یہ صفت ہے کہ نہیں ہے میں نے یہ انداز اختیار کیا وغیرہ میں آپ سے اس انداز میں بات نہ کرتا فوراً کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا کبھی ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ سے جھگڑے وہ آپ کا امتحان چاہتا ہو یہ کیسا انسان ہے کیسا دوست ہے میرا کیسا بھائی ہے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے اور آپ غصے میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیں ایسا انداز اختیار کر لیں وہ آپ سے دور ہو جائے اس نے کبھی بھی ایسا موقع آئے آپ کا دوست آپ کا عزیز کوئی غیر بھی آپ کے ساتھ برے انداز سے بات کرے غصے کے ساتھ بات کرے بد تہذیبی کے ساتھ بات کرے لیکن آپ اچھے انسان بن کے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دیں تو یقیناً اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے شاید وہ آپ کا امتحان لے رہا ہو اس لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے یہ نفس بہت سے متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے اس پہ کنٹرول کریں گے تو یہ نفس آپ کے قابو میں رہے گا اور اس دنیا میں آپ کی عزت کا سامان ہوگا اگر ایسا نہیں تو پھر اس دنیا میں آپ کا وقار نہیں ہوگا اللہ کے نبی حضرت یوسف اسلام کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرا دیا کنویں سے لوگوں نے نکالا غلام بنا کے بیچ دیا غلام بن کے مصر پہنچے غلامی کی زندگی گزاری جیل میں چلے گئے جب مصر کے حکمران بنتے ہیں تو ان کے بھائی ساحل بن کے آتے ہیں اور جب حضرت علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کرنا چاہتے تھے تو ایک برتن کی چوری کا الزام لگا تو بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا حضرت یوسف سن رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی میرے بارے میں کیا کر رہے ہیں لیکن اس موقع پہ کسی جذبات کا غصے کا اظہار نہیں کیا جو بات بھی تھی دل میں تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کیا حکمران تھے چاہتے تو اپنے بھائیوں کو ان کے جرم کی سزا دے سکتے تھے جو زیادتی کی جو ظلم کیا غلام بنایا سب کچھ کیا یاد تھا بھولے نہیں تھے ایک طویل عرصہ جیل میں رہے ہیں سب کو یاد تھا لیکن آج حکمران بن کے اپنے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا ان کی ساری باتوں کو برداشت کیا یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جتنا بڑا ہوگا اتنے اس کا دل بھی بڑا ہوگا سینا اس کا وسیع ہوگا وہ لوگوں کی گالیاں لوگوں کی بری باتیں اعتراضات سب کو برداشت کرے گا لیکن بڑا آدمی ہو اور وہ چھوٹوں کی بات کو برداشت نہ کر سکے وہ بڑا نہیں رہتا اس لیے بڑا انسان بننے کے لیے عزت لینے کے لیے وکار لینے کے لیے ہمیں اپنے سینے کو بڑا کرنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے محبت کریں گے ہم سے پیار کریں گے ہماری عزت کریں گے عام طور پہ گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں بیوی کو ایسی بات کہہ دے کوئی ایسا مطالبہ کر دے کوئی کام ایسا کر دے غصہ آتا ہے اسے سے ڈانٹ پلا دیتے ہیں کبھی طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں کبھی ایک طلاق دے بھی دیتے ہیں کبھی غور کیا کہ ہم مرد کیا ہر عیب سے پاک ہیں ہم میں کوئی ایب نہیں ہے ہم میں کوئی خامی نہیں ہے. کوئی بھی انسان خامیوں سے ایبوں سے پاک نہیں ہے جب بیوی کو قبول کیا تھا تو اس کو سارے ایبوں کے ساتھ قبول کیا تھا یہ نہیں کہ اس کی خوبیوں کے ساتھ تو قبول کر لیا لیکن اس کی خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کیا نہیں بیوی کو جب بیوی کی حیثیت سے قبول کیا ہے اس کی ساری خوبیاں خامیوں سمیت قبول کیا ہے اب اس کی کسی خامی پہ اس کو ڈانٹ دیں اس سے غصے ہو جائیں اس کی توہین کریں یہ انسانیت نہیں ہے اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا رحمت کائنات ایک سفر میں جا رہے تھے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی. راستے میں ایک جگہ قیام کیا جب واپس چلنے لگے تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرا ہار گم ہو گیا اب ہار کی تلاش میں سارے قافلے کو روکنا اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہم کسی سفر میں ہوتے ہماری بیوی کو چھوٹی سی چیز گم ہو جاتی اور ہمارے دوست کہیں جی جلدی کریں ٹائم ہو گیا ہے بس نکل رہی ہے تو ہم اپنی بیوی بی کو چار گالیاں دیتے اسے ڈانٹتے اور شاید اس کو طلاق بھی دے دیتے کہ تم نے میرے دوستوں کے سامنے ایسا کام کیا میری بےعزتی ہو گئی یہ ہمارا انداز ہے جب ہم جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے لیے ایک ماڈل اسوا بن کے آئے تھے آپ کو اسوا کیا تھا اپنے نے کو روک لیا کہ نہیں میری بیوی کا ہار گم ہوا ہے اسے تلاش کرو ہار کی تلاش میں ٹائم گزر گیا ہار نہیں ملا ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا پانی پاس نہیں ہے کہیں کنواں نہیں ہے چشمہ نہیں ہے جہاں سے وضو کر سکے اب وضو بھی نہیں ہے اور تیمم کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے پریشان ہیں اب بیوی کے ہار کے گم ہو جانے پہ ساری امت سارا کافلہ پریشان ہے نمازوں کو ٹائم گزر رہا ہے پریشان نہ کیا کرے لیکن آپ نے تب بھی اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا بعض لوگوں نے باتیں کی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے ہار گم ہو گیا ہمیں پریشان کر دیا ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں کیا کریں ہم لیکن آپ جو نبی تھے اس وار ماڈل تھے آپ نے کوئی بات نہیں کی رب عض جلال نے ایک ہمیں اسوا دینا تھا کہ ایسے مواقع پر بھی اپنی بیوی بی کو نہ ڈانٹے ہار وہ اس سواری کے نیچے پڑا ہوا تھا جس سواری پر بیٹھی ہوئی تھی تلاش باہر کرتے رہے کہیں نہیں ملا لوگوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی جب نماز پڑھ لی رب عضول جلال نے تیمم کے حکامات نازل کر دیے اس ایک غلطی کی وجہ سے ہار کی تلاش میں ہار تو نہ ملا لیکن امت کو ایک سہولت والے احکامات مل گئے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیم کے ساتھ نماز پڑی جا سکتی ہے جب سواری کو اٹھایا نیچے سے ہار بھی مل گیا تو یہ آپ نے اس موقع پر جذبات سے کام نہیں لیا غصے سے, سے کام نہیں لیا بلکہ خاموشی اختیار کی کہ ایسا ہو جاتا ہے اگر کسی بھی عورت سے کسی بھی کی کسی کی بیوی سے ایسی حرکت ہو جائے نقصان ہو جائے تو اس کو تانے دینا الزامات لگانا برا بلا کہنا ڈانٹنا اس کی توہین کرنا یہ مردان کی نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت بھی نہیں ہے اس لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے بچے غلطی کر جاتے ہیں اور بچوں غلطی پر ایسی صدا دینا کہ جس جس سزا کے بعد ہم پچھتائیں ہم نے بچے کو سزا کیوں دی ہے کبھی انسان واشی بن جاتا ہے بچوں کو اتنا مارتا ہے کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا جذبات پہ جب کنٹرول نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور جب اپنا ہی بچہ اپنے ہاتھوں زخمی تو ہو جائے ٹانگیں تروا بیٹھے تو بعد میں کیا احساس ہوگا ماں باپ کا ہم نے کتنی بڑی غلطی کی اس لیے شریعت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اپنے نس پہ کنٹرول کرنا سیکھو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سیکھو غصہ آئے اس پہ کنٹرول کرو یہ غصہ اور زبان کا غلط استعمال ہی انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے زبان کا صحیح استعمال کرو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو دکھ نہ دو چولی نہ کرو غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو روزے کی تعلیم یہی ہے اس ایک مہینے کی تربیت کے ساتھ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیے اپنے نفس کو لگام دیجئے کہ یہ شتر بے مہار نہ ہو جائے جب گھوڑا یا کوئی بھی سواری بے لگام ہو جائے کوئی بھی گاڑی اس کا اسٹرین کام نہ کرے تو پھر وہ گاڑی تباہی لاتی ہے بربادی لاتی ہے اس سے پھر انسان کو سکون نہیں ملتا اس لیے اپنی زندگی میں سکون لینے کے لیے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیجئے جیسے بھی جذبات ہیں محبت کے ہوں پیار کے ہوں نفرت کے ہوں غصے کے ہوں ان پر کنٹرول کیجئے محبت میں اتنا نہ بڑھ جائیے کہ کل پچھتانا پڑے نفرت میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کل پچھتانا پڑے ہر جیسے بھی جذبات ہیں ہر جذبات میں اطدار رکھیے حد سے نہ بڑھیے اس طرح زندگی خوشگوار ہوگی اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ایک مہینے کی تربیت سے ماہ رمضان اور روزوں کی تربیت کے ساتھ کم از کم اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیں اپنے جذبات پہ اپنے غصے پہ اپنے ہر صفت پہ ہر عائد پہ کنٹرول کریں اس طرح زندگی ہماری آسان ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کے قبول فرمائے اور اس کی جو طبیعت مقصد ہے ہمیں وہ بھی ادا فرمایا